أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري سر <مُوسَى> طا کی آیت نمبر پچیس سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ جل جلالہ نے جب امر کیا حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور فرعون کو دعوت دیں تو مسا علیہ سلاۃ نے اللہ تعالیٰ سے پانچ دعائیں مانگی ہیں کتنی دعائیں ہیں پانچ دعائیں اللہ تعالی سے مانگی ہیں پہلی دعا ہے رب شرحلی صدری اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے بڑا کر دے تاکہ میں دعوت کے میدان میں تبلیغ میں جو مشکلات آئیں گی اس کا مقابلہ کر سکوں جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو لوگ بھی ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں نا نماز پڑھنے کو ہو تو گالیاں دیتے ہیں داڑھی رکھنے کو ہو تو لڑتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ناراض ہو جائیں گے تو آپ دعوت بھی نہیں کر سکتے نا لوگوں کو سمجھا بھی نہیں سکتے پھر تو اس لیے مثال سلاۃ السلام اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے میری ہمت اور میرا حوصلہ بڑھا دے تاکہ دین کا کام کرنے میں مجھے پریشانی نہ ہو وہ سرلی امری اور میرے کام کو آسان کر دے ہر مشکل کام اللہ حسان کرتا ہے لسانی اور میری زبان میں جو ایک گرا لگی ہوئی ہے ایک تکلیف ہے اس کو کھول دے اس تکلیف کو دور کر دے یف کہو کو تاکہ لوگ میری بات سمجھیں و جان لی وزیر امن اہلی اور اے اللہ مجھے اپنے خاندان سے ایک مدد کرنے والا عطا کر دے اور وہ کون ہوگا ہارون اخی ہارون میرا بھائی ہے اشد بھی ہی ازری ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے یعنی وہ میرے ساتھ مل کر کام کریں گے تو مجھے ہمت ہوگی اور میں مضبوط ہوں گا وہ اشرق خفی عمری اور ان کو میرے کام میں شریک کر دے کئی نسبحہ کا کفیرا تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی بہت زیادہ پاکی بیان کریں تصویح بیان کریں ون کا کفیرا اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور آپ کو بہت زیادہ یاد کریں ان کا بنا تبنا بصیرہ یقیناً آپ کو تو ہمارے حالت کی خبر ہے کالقد اوتی تسلق یا موسا اللہ جل جلالہ نے جواب میں فرمایا اے موسا آپ نے جو کچھ مانگا ہے آپ کو دیا گیا ہے پہلی دعا مسا علیہ السلّۃ والسلام کی یہ ہے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے یعنی میرا حوصلہ اور میری ہمت بڑھا دے دوسری دعا ہے وہ یس سرلی عمری اللہ میرے کام کو آسان کر دے تیسری دعا ہے میری زبان کو کھول دے چوتھی دعا ہے مجھے ایک مددگار عطا فرما جو میرے کام میں میری مدد کرے اور وہ ہارون ہو وہ میرا بھائی ہے پانچویں دعا یہ ہے ہارون کو میرے ساتھ کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تاکہ ہم آپ کی زیادہ زیادہ تسبیح بیان کریں اور ذکر کریں یہ پانچ دعائیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ اللہ وسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں پہلی جو دعا ہے رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں ہر قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے میرے حوصلے کو مضبوط کر دے تاکہ لوگوں کی باتوں سے میں پریشان نہ ہو جاؤں بات سمجھ رہی ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری دعا یہ کی کہ وہ یسرلی امری اللہ میرے کام کو آسان کر دے اس لیے کہ جو کام اللہ آسان کرتا ہے وہی آسان ہوتا ہے اور جب کسی کام کو اللہ مشکل کر دے پھر وہ آسان نہیں ہوتا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے آسان سے آسان کام ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو آدمی نہیں کر سکتا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مسلمانوں کو سکھائی ہے وہ اس طرح ہے اللہ بنا فی كل کلیہ اے اللہ مہربانی فرما کر ہر مشکل کام کو آسان کر دے کلر اس لیے کہ ہر مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے اے اللہ آسان ہے ہر مشکل کو آسان کرنا اے اللہ تیرے لیے آسان ہے تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور دعا اسی طرح مانگنی چاہیے اللہ بنا فی تیسیری کل اصیر فی ان تیسیر کل اصیر ان علی کے تیسری دعا ہے وحل من یف کہ قولی یعنی کھول دے میری زبان کی بندش کو تاکہ لوگ میری بات سمجھنے لگیں میری زبان بات کرتے ہوئے بند ہوتی ہے لکنت ہے میری زبان میں تو آپ اے اللہ اس مشکل کو ختم کرنے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسا علیہ السلاۃ والسلام کی زبان میں کیا مسئلہ تھا اور یہ کیوں تھا مسا علیہ السلاۃ والسلام کی زبان میں لکنت تھی جب بات کرتے تھے تو ان کی زبان اٹکتی تھی اور ایسا کیوں ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی جو تربیت اور پرورش ہوئی ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈال کر پھینک دیا تھا پھر فرعون کی اہلیہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے اس بچے کو اپنا بچہ بنا لیا تھا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ترتیب کیا ہوا کام ہے اس لیے کہ فرعون مثال سلاۃسلام کی قوم میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان سب کو مار دیتا تھا بارہ ہزار چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو بچوں کو اس نے قتل کر دیا تھا بارہ ہزار اور آپ جب علیہ اسلام پیدا ہوئے ہیں تو ماں نے ان کو ایک صندوق میں ڈالا ہے اور دریا میں چھوڑ دیا ہے اللہ کے حکم سے تو یہ بچہ جو ہے فراؤن کے محل کے سامنے جو دریا بہتا ہے وہاں سے فراؤن کے گھر میں پہنچ گیا یہ بچہ اور وہاں اس بچے کی تربیت ہوئی تو ایک دن فراؤن چھوٹا سا بچہ ہے موسا علیہ السلام سلام کو گود میں لے کر کھیل رہا تھا فرعون موسا علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ اس کو مارا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن داڑھی بھی پکڑی ہے اور تھپڑ بھی مارا ہے تو فرعون کو بہت غصہ آ گیا کہ اس بچے نے ایسا کیوں کیا ہے میرے ساتھ یا کہا جاتا ہے کہ ایک چھڑی تھی چھڑی جانتے ہو لاٹھی چھوٹی سی ایک چھڑی تھی جس سے کھیل رہے تھے مساسلام نے وہ فراؤن کے سر پر ماری تو فراون کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ اس چھوٹے بچے کو قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ تو بی, بی آسیہ نے کہا کہ بادشاہ چھوٹا بچہ ہے یہ تو کھیل رہا ہے اس کو کیا پتا ہے آپ بادشاہ ہیں آپ کو اگر آپ اس کا امتحان کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ایک برتن میں موتی جواہرات سونے چاندی کی چیزیں رکھ دیتے ہیں اور دوسرے برتن میں دوسرے برتن میں آگ کے انگارے اور شالے رکھ دیتے ہیں اگر یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو چھوٹے بچے کے لیے موتی اور آگ میں کیا فرق ہے لیکن یہ تو کوئی معمولی بچہ نہیں تھا نا یہ تو پیغمبر بننے والا تھا تو انہوں نے جا کر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو جبریلا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ جو ہے آگ والے برتن کی طرف کر دیا اور وہاں سے انہوں نے آگ کا ایک انگارہ لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا بچوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں ڈالا تو اس سے ان کی زبان جل گئی زبان جلنے کی وجہ سے موسا علیہ السلط کی زبان باتیں کرتے ہوئے اٹکتی تھی اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں اچھی طرح بات نہیں کر سکتا ہوں اور یہ تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے لوگوں کو نصیحتیں کرنی پڑتی ہے باتیں کرنی پڑتی ہے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ان کی زبان بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی تھی چوتھی دعا کہ اللہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مجھے آتا کر جو کہ میرے ساتھ تبلیغ کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی ہارون جو ہے پیغمبر بنا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حکومت دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا وزیر دیتے ہیں اچھی باتیں کرنے والا اور اچھی نصیحت کرنے والا ایک دوست بھی اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ حکومت کو اچھی طرح چلائے سمجھ گئے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی نے یہ ہارون علیہ السلاۃ والسلام کی شکل میں ایک وزیر عطا کیا جو ان کے کاموں کو ان کے ساتھ مل کر کرتا تھا ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام سے چار سال یا تین سال بڑے ہیں چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑا پیغمبر ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹا پیغمبر ہے یہ سب کچھ اللہ کا کام ہے سمجھ میں آ گئی بات پانچویں دعا حضرت مسا علیہ السلط والسلام نے یہ مانگی ہے کہ اللہ ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم مل جل کر کام کریں اس کا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہے آپ کے جیسے دوست ہوں گے اچھے دوست ہوں گے تو آپ اچھے کاموں کو زیادہ کریں گے اور خدا نخواستہ اگر غلط قسم کے دوست آپ کو مل جائیں تو آپ اچھے کام نہیں کر سکتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے دوست مانگنے چاہیے اور ان کو اپنے کام میں شریک کرنا چاہیے تاکہ سب مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں اللہ جل جلالہ نے آخر میں کہا قدوتی یا موسا اے موسا آپ نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ سب آپ کو دے دی گئی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو مانگا تھا کہ اللہ ان کو ہمت دے اللہ نے ان کو بہت ہمت دی سالہ سال انہوں نے فرعون کے خلاف مقابلہ کیا فرعون نے ان کو بہت تنگ کیا لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے آخر فرعون کی حکومت کو گرایا اللہ کے حکم سے فرعون سمندر میں ڈوب گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو آسان کیا ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ان کو عطا کیا پیغمبر بنا کر دونوں مل جل کر کام کرتے تھے بات سمجھ میں یہ دعا تو ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد علیہ و صحاب اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ